اسلام ورحمن ورحمۃ اللہ صحمد علیہ وحمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مرتبہ سکین مجھے تمام خارن گرامی اور میران اشین خانہ تمام سارن کے مسلم باب السلام وسکتے ہیں ہمارے سلسلے درست کتاب فیغ فیغ میں سے باب نمبر 20 اس کتاب کا باب الفی حد سریک ہاں جی بابل سرقہ نے چوری کی حد کے بارے میں اگر کوئی شاخ چوری کرے تو اس کے شریعت میں کیا سزا ہے کیا حت معین اور مقرر ہے اس بارے میں گفتگو ہے ہماری دراصل کہ بھائی چوری کریں تو کیا چوری کریں کتنا چوری کریں کہاں سے چوری کریں ہاں جی اس کا سزا کیا ہے یہ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں تو چوری کے بارے میں جو ہے عام طور پر مشہور قول ہاتھ کاٹا جائے گا اس سلسلے میں قرآن باغ میں آیت تھے ہاں جی سرائے مدہ عید نمبر اٹھتیس ہے قرآن پاک میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسارق و صار قطع فاقتہ و عید احما جزا باں کا صبا و نکالم اللہ و اللہ عظیز الحکیم ہاں تو اس فرماتے ہیں باب نے یعنی یہ بیان ہے حد حد یعنی سزا سریکا چوری ہاں جی سریکا جو ہے سریکہ یا سرکو سر سراقتاً ساری چوری کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سارق چوری کرنے والا مرد وہ ساریکاتوں چوری کرنے والی خاتون چور مرد اور عورت ان دونوں کی سزا کیا ہے فاختہ و کار دو اے د ان دونوں کے ہاتھوں کو ہاں جی چور مرد اور عورت کے ہاتھوں کو کاٹو یہ کہ لئے جزا بیمہ قصبہ یہ سزا ہے جزا بیمن سزا یہ سزا ہے بیمہ قصبہ ان کے اس کرتوت کا یعنی اس چوری کا جو انہوں نے کمایا اس کا سزا ہے اس کا جزا ہے جزا یعنی اس کا سزا ہے اہم دماغ کا سبب جس کام کا وہ مرتکب ہو گیا جس فعل حرام کا چوری کی صورت میں جس کا اور و حرام کا مرتکب ہو گیا وہ اس کا یہ سزا ہے اور نقال من اللہ اور یہ اللہ کی طرف سے جانب سے جو ہے ایک ہے دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کی چیزیں عبرتناک سزا ہے اور یہ جو ہے اللہ طرف سے یہ ایک عبرت ناک ایک سزا ہے اس کے لیے ہے یہ سزا ایک دوسروں کے لیے بھی باعث عبرت ایک سزا ہے کیونکہ جب اس کے چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے تو یقیناً دوسروں کے لباس ابرات ہوگا ہاں جی اس کا ہاتھ کاٹا ہے تو ہمارے بھی ہاتھ کاٹے گا تو یقیناً چوری سے بس کرے گا تو اللہ اللہ کی ذات عزیزن ہر چیز پر غلبہ والا اور حکیم حکمت والی ذات ہے تو اس ذات نے چوری کرنے والے کے لحاظ کاٹنے کا جو حکم دیا اس طریقے سے لوگوں کے مال کو محفوظ بنایا کہ لوگ لوگوں کے مالوں پر ناجائز جو ہے چوری ڈاکہ کر کے دوسروں کے مال نہ چھینیں ہاں بیچارے زندگی بھر محنت کرتے ہیں دوسرے آ کے اس کو چھین لیتے ہیں آرام سے آ کے اور دوسرے کی زندگی کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں مال کو تحفظ دینے کے لیے لوگوں کی محنت مزدوری کو تحفظ دینے کے لیے اور معاشرے میں امن قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا رکھا ہے کیونکہ وہ حکمت والی ذات ہے عزیز ہر چیز پر غلبہ والا اور حکیم ان حکمت والی ذات ہے اس سزا کا انجام اس سزا کا فلسفہ حکمت کہ اللہ نے کیوں ہاتھ کرنے کا سزا رکھا یہ اللہ تعالی جانتا ہے کیونکہ چوری ہاتھ سے ہی ہوتی ہے لہذا ہاتھ ہی کو یہ سزا دے رہے ہیں تاکہ دوبارہ یہ ہاتھ جو ہے چوری کرنے کے قابل ہی نہ رہے جب ہاتھ گاڑی کا ہاتھ کیسے چوری کرائیں قابل ہی نہیں رہے اس لیے تو آگے چھس پرماتے ہیں ولو سزا کا اگر پس اگر چوری کرے بالغ و ناخل ایک بالغ اور عقل شخص ہیں تو بالغ سے نابالغ بچے کے حکم الگ ہے آخر سے پاگل کا حکم الگ ہے لہذا اگر کوئی بالغ اور عاقل شخص چوری کرے شیئن کوئی چیز کی قیمت ہو اس کی قیمت روپ و دینارن ایک دینار جو سونے کا پیسہ ہے اس کا ایک چوتھائی یعنی اس کا ایک چوبنی یعنی تو ایک دینار ایک مسقال کے وزن کے برابر ہے تو ایک مسقال کو چار حصے میں تاثیم کرے اس کا ایک حصہ تو آج گرام میں آئے گا مسکال آپ گرام میں اگر آپ لوگ معلوم کریں تو آج کل کے جدید اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مسکال کتنا سونا بن جائے گا کتنا گرام سونا بن جائے گا ہاں جی یہ معلوم ہو جائے گا تو اور جو ہاں ایک کوئی شاد چوری کرے ہاں جی پلو شرا کا کوئی چوری کرے بالے واقع کوئی چیز ایسی چیز جس کی قیمت جس کی قیمت روپے دینار ہے اور چوری کرے کہاں سے منہرز مسلح یعنی محفوظ جگہ ایسی محفوظ جگہ سے جو اس جیسی چیزوں کے لیے بنائی جاتی ہے جیسے معلوم ہے نا ہم گھر میں جو ہے کپڑے کہاں رکھتے ہیں المارے بنتے ہیں پیسہ کہاں محفوظ کرتے ہیں گھر کے برتن وغیرہ کام محفوظ کر رکھتے ہیں جانور وغیرہ ہر چیز کے محفوظ رہنے کے جگہ الگ الگ ہے تو جس جگہ پر جو چیز محفوظ رکھی جاتی ہے اس جگہ پر محفوظ رکھا ہوا ہے اس نے وہیں سے چوری کر لیا کپڑے کو الماری سے اٹھایا پیسے کو جو ہے جس عام پر لاخ کر کے الماری میں رکھتے ہیں ادھر لاکھ توڑ کے یا لاکھ کھول کے لے گیا ہاں جی ایسے کسی محفوظ جگہ سے یا جیب سے نکال کے لے گیا جو کہ جگہ ہوتی ہے تو یہ شد یہ کہ محفوظ جگہ سے لے جائیں جس ہر چیز کے لیے محفوظ جگہ ہے اسی جگہ سے اس کو اٹھائیں تو چوری کا حکم لاگو ہوگا تو اسی صورت میں پھر جو ہے اگر محفوظ جگہ سے ایک دینار کی ایک چوتھائی ایسا اس کے چونی چوری کریں تو واجوال الحاکم حاکم اسلامی پر واجب ہے خط یدی وہ یمن اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹیں دائیں ہاتھ کو جو ہے کاٹیں سید ان یا وہ ہاتھ یا صحیح ہو اولا یا صحیح نہ فالی فال ہاتھ ہاتھیں دائیں ہاتھ ہاتھ سورج میں کانٹے گا مینت زند کلائی سے کلائی کے جوڑ سے اس کو علا کرے گا پھر کاٹنے کے بعد معالج معالجہ تو اور حاکم اس کا علاج کریں حاکم جو ہے بندونی ہار گرم تیل کے جوانے میں گرم تیل کے سے کاٹنے کے بعد اس کو گرم تیل میں ڈالتے تھے تو وہ خون جو ہے وہ بند ہو جاتے تھے ہاں ہر چند وہ ایک دوسرے کی خون بن کریں گے پہلے زمانے میں یہی علاج تھا حکیم کا لیکن آج کل تو دوسرے علاج ہے ہاں جی تو طبی علاج اس میں تیل میں کی ضرورت نہیں ہے ابھی جدید علاج کریں گے جدید سسٹم پہ خون بن ہونے کے لیے وغیرہ اس کے علاوہ اسے یہاں پہ اور مایا ہے جیسے رکھا ہے گرم تیل کے ذریعے سے بھی دھونے آؤ وغیرہ اس کے علاوہ دوسرے علاج کے ترخوں کے ذریعے سے اس کے ہاتھ کا علاج کریں گے تاکہ خون سے نکل نکل کے وہ بندہ تلف نہ ہو جائے اللہیت لفع تاکہ وہ آدمی تاکہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائیں وہ تلف نہ ہو جائیں ہاں جی یقینی بات ہے خون مشغلتا رہیں گے آدمی مر سکتا ہے تو وہ تو بندہ حالات نہ ہو جائے تلف نہ ہو جائے یا وہ ہاتھ کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچے اب آگے فرماتے ہیں یہ ہاتھ کارنے کا جو حکم ہے ولقات تو ہاتھ کا نہ لائے جو تو جیسے علام ثبوت ہی ثابت ہو جائیں جرم ہاتھ چوری بھی شہادت عادل لینے دو عادل لازمی کے گواہی سے عادل یعنی وہ شہادت جو گناہ نے قبرہ سے مکمل لشناب اور شگرا کا بھی بار بار ارتکاب نہیں ہوتا ہے نماز روزہ وغیرہ کا پاون ہے دو عادل آدمی کی گواہی سے او بھی اقرار ہے یا خود اقرار کریں بے کسی جبر کے ڈنڈے کے ڈنڈے سے اقرار کرنے کے شریک کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں ہاں جی بے کسی جبر کے اقرار کریں اللہ نفش اپنے خلاف بھی طریقہ جو چوری کا مرتین دو دفعہ دو دفعہ چوری کرنے کا وہ اغرار یعنی اقرار کریں دو دفعہ دو دفعہ سے ایک ملز میں نہیں ہے دو مختلف موقعوں پر اقرار کرے ہاں میں نے یہ چوری کیا تھا کے و بادلقت اب ایک دفعہ ہاتھ کاٹ چوری ثابت ہو کے یا گاد و سے یا خود کے دو دفعہ اقرار سے قدا کرنے ان شرح کا ثانین اگر وہ دوسری دفعہ پھر چوری کریں اور وہ چوری ثابت ہو جائے تو وہ جب وقتوں پھر وہ عاجیفے ہے رج پھر اس کے بائیں کار کو کام بائیں پیر کو کاٹنا ہے وہیں جوڑ سے بائیں پیر کو وہیں جوڑ سے کاٹیں گے پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں پیر کو جوڑ سے کاٹیں گے اور اگر ولاؤ کہہ رہے ہیں سالس نہ اگر تیسری دفعہ پھر چوری کریں تو پھر آپ کا نکاح نکال دیں بلکہ واجب حافظ عواً پھر وہ واجب ہے اس کو قید کریں ہمیشہ کے لیے پھر اس کو عمر قید کر دیں خب اب یہاں فرمایا ہر چیز کو اس کی محفوظ جگہ سے چوری کریں تو وہ محفوظ جگہ ہونا کیسے واضح ہوگا فرماتے وا کیفیت الحضی ہر چیز کی محفوظ رہنے کی جو کیفیت تو وہ تو رہو اور پہچانے جائے گا بھی اور فل بالا دی عموماً عام طور پر ہر شہر کے اپنے عرف کے مطابق شہروں میں چیزیں محفوظ کرنے کا لگ جگہ ہوتا ہے گاؤں میں چیزیں الگ ہوتی ہیں ہر شہر میں ممکن ہے الگ الگ طور چیزوں کے محفوظ رہنے کا تو اسی شہر کے اسی شہر کے جو ہے اسی ملک کے چیزوں کا محفوظ کرنے کے طور طریقے کے مطابق محفوظ کیا ہوں اور پھر وہاں سے چوری ہو جائے تو پھر یہ حکم لاگو ہوگا چوری کا لہذا آپ ہیں اور پھر بلت کے مطابق جو ہے اس کا محفوظ جگہ پیش جائے گا وہ ہوا امام بے تو وہ محفوظ جگہ یا کسی جگہ میں رکھا ہوا تو الماری وغیرہ جیسے آج کر پیسوں کو لاکر کر زیادہ قیمتی چیزوں تو اس میں بنیں یہ مکانی کسی مضبوط جگہ پر محفوظ ہے ہاں جی کوئی وہ چیز محفوظ جگہ پر جیسے پیسہ وغیرہ محفوظ جگہ پر جیسے الماریوں میں تالا لگا کے رکھا ہوا ہے یا میں بند رکھا ہوا ہے تو ایسی جگہوں پر محفوظ ہیں اور بھی حافظ ہیں. یا وہاں پر کوئی جیسے جانور ہے جانور تو کسی ایسی جگہ پہ بند تو نہیں کر سکتے ہیں جن وہاں محافظ رکھا ہوا ہے کوئی اس کی حفاظت کرنے والے بندہ رکھا ہوا ہے تو وہ بیچارہ تھوڑا سا لیٹ گیا اس کو نیند آیا تو اس کی غفلت سے جو ہے فائدہ اٹھا کے وہاں سے چوری کر کے لے گیا تو یہ چیزیں یا کسی محافظ کے ذریعے سے اس کی حفاظت کیا جاتا ہے یا کسی مضبوط جگہ پر رکھ کے اس کی حفاظت کی جاتی ہے تو جہاں سے بھی یا محافظ ہاں جی محافظ کے ہوتے ہوئے اس نے وہاں سے چوری کر لیا یا اس کی تھوڑی سی غفلت میں یا جو ہے کسی مضبوط جگہ سے اس نے اٹھا لیا تو اس سورج میں گویا کہ اس نے ہر سے محفوظ جگہ سے اٹھایا تو چوری پھر وہاں سے دکھ آ جائے گا یہ بات ختم آگے کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے چوری کرنے پہ انسان کو کوئی شریحت لاگوم نہیں ہوتے والاشارہ کا آغاز چوری کرے احادی نے میاں بیوی میں سے کوئی ایک من مال صاحب اپنے دوسرے ساتھی سے یعنی میاں بیوی کے مال سے بیوی میاں کے مال سے چوری کریں تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹے گا اول ابوان یا ماں باپ میں مال اولاد اولاد کے مال سے چوری کریں تو ماں باپ کا ہاتھ نہیں کاٹے گا اول اولاد یا اولاد میں مال الاوین ماں باپ کے مال سے چوری کریں ان کا ہاتھ نہیں کاٹے گا اول محروم یا اپنے شرعی جو محرم رشتہ دار ہے جیسے پھوپھی ہے ماموں ہے خالہ ہے بھائی بہنیں ہیں چاچا ہے جی دادا ہے نانا نانی وغیرہ ہے ہاں جی دادا دادی ہیں ان کے گھروں سے جو ہے چوری کریں تو بھی فلاں کا تعلیم پر کوئی قطع نے ہاتھ نہیں, نہیں کاٹے گا فلاقات اور اسی طرح قطع نہیں کریں علا منصارہ کا ایک تو یہ رشداری داری ان پہ نہیں کاٹیں گے اسی طرح وہ شخص کے بھی حاد نہیں کریں گے اللہ تعالی عمن اس نے جس نے چوری کیا میم مال حرام مال حرام سے ایک بار اس کو پتا ہے کہ مال حرام جمع کیا ہوا ہے لوگوں سے شین کے مثلا ہوا کر کے کسی بھی طریقے سے لوٹ کے اس کے بعد اس نے وہاں سے چوری کر لیا اس مال حرام میں سے تو اس بندے پر چوری کرنے والے کا ہاتھ نہیں کاٹے گا اور مال ان مشترک ان یا ایک بندے نے چوری کیا ایک ایسے مال سے جس میں دو بندوں کا شراکت ہے مطلب ایک جی دکان میں دونوں کا مال اس میں ہے ہاں جی دونوں نے شراکت ہے دکان چلا رہے ہیں مثلا کوئی کاروبار چلا ہے وہاں سے چوری کیا تو اس پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹے گا اس مال سے جس میں وہ دونوں شریک ہیں چوری کرنے والا اور جس سے دونوں کا شراکت ہو شراکت والے مال سے چوری کریں ہاتھ نہیں کاٹے گا امین مالن اور اس مال میں سے فی ہی لوحق جس میں اس کا کوئی حق ہے ہاں تو اس میں حق کے تو اس میں سے چوری کریں تو اس کے بہار نہیں کرنے گا۔ ہاں جی او امن مالن سعید اور اسی طرح غلام جو اپنے آقا کے مال سے امین مال غلام آقا کے مال سے چوری کریں تو اس میں ویح نہیں کرنے کا اسی طرح امین الفواق ہی اسی طرح ان پھل فروٹ میں میوجاد میں اللّہ جات جو درختوں پر ہیں درختوں پر مجھے فل کو چوری کیا البقلی بقول باغلا جیسے مثلا مٹر لوبیا وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں ان کو چوری کیا والخضروات اور سبزیجات کو چوری کیا کہاں سے پھر بساتین باغات میں سے یعنی باغ میں موجود پھل فروٹ درختوں سے چوری کیا اس میں موجود جو ہے کھیتوں میں باغوں میں موجود باغلات کو جیسے مٹر لوبیا مکئی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں دانے وغیرہ ان کو چوری کیا الخرآواد یا سبزی جات جیسے ہاں جی آلو مٹا آلو گاجر جو بھی چیزیں سبزی کی چیزیں ہیں ان کو چوری کیا کہاں سے پھر بساتین باغ میں سے کسی کے باغ میں سے تو اس صورت میں بھی جو ہیں ان کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے ان چیزوں پر ہاتھ نہیں کٹیں گے تو آگے فورم ہیں آپ چوری کر کے کسی نے کسی کا مال تو اٹھا لے تو اس مال کے کیا حکم پر مدب واجب اور واجب والے سارے کی چوری کرنے والے شخص پر چور شخص پر واجب ہے رد واپس کرنا معاذ شراکات جو چیز اس نے چوری کیا ہے اس کو واپس کرنا واجب ہے انلم یا خط اگر فوت نہ ہوا اس کے ہاتھ سے ضائع نہ ہوا کھا لیا ہو یا اور کوئی چیز ہو کے ضائع نہ ہوا اور قیمت اگر ہو تو ہے استعمال کر لیا کھا لیا یا ضائع ہوگی اس سے یا اس نے خود کسی صورت تو اسی صورت میں تو کیا کریں او قیمت آیا یا اس چیز قیمت کو واپس کریں ان فاتح اگر وہ چیز ضائع ہو چکا ہے ہاں یا استعمال کا لے جا ضائع تو پھر اس کے قیمت کو واپس کریں یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کے علاوہ یہ چیز بھی واپس کرنا ضروری ہے چوری کے مال میں جو ہے ہاتھ بھی کاٹنا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو مال کو بھی واپس کرنا ضروری ہے وہ آج مال بھی واپس کرے گا ہاتھ بھی گا چور کا جہاں چوری کا حکم لاگو ہوتی ہیں ہاں جی تو یہ باب شرکت کا مختصر احکامات ہے آگے ان شاء اللہ کل پڑیں گے